رحمان کتابوں نے کہا کتاب ہے مقبول کی ہے اور مکتبہ رحمانیہ بھی اسی طرح ہے اس کا سفر نمبر 329 ہے وہ دوسری لائن سے سبق شروع ہو رہا ہے عبارت ہے <coughs> وہ کا لأن يجمع بين امرأة وابنت الزوج كان لها من قبل لأنه لا قرابة بينهما ضيار الزرع وقال زفر الله تعالى لا يجوث لأن, لأن ابنة الزوج لو قدرتها يجوث له التذبج بامرأة أبيه قلنا امرأة الأبي لو صورتها يجوث له التذبج بهذه والشرق أن يصور ذلك من كل جامده رحمت اللہ نے کل ایک کلو ذکر کیا تھا رابطہ ذکر کیا تھا کہ ہر وہ دو عورتیں اور میں سے ایک کو صبر کر دیا جائے اور ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز نہ ہوتا ہو ہوں ان دو عورتوں کو انسان اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا اگر ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوتا ہے ایک عمر مرت صبر کر لینے کے ساتھ تو انسان ان دو عورتوں کو اپنے نکاح میں دے سکتا ہے کل میں نے اس کی مثال بھی دی, دی تھی اب اگلا مسئلہ دیکھیے ولابا دیکھ؟ کوئی حرض نہیں ہے اس بات میں آدمی عورت کو اور اس کے پہلے شوہر کی بیٹی کو نکال میں جمع کرے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لأنم بلا اس وجہ سے کہ نہ تو یہاں پہ کوئی قرابت پائی جا رہی ہے اور نہ ہی رضاحت پائی جا رہی ہے یعنی سروت کی دو ہی صورتیں ہیں کہ قرابت ہو اور رضاحت ہو قرابت کا معنی جس طرح کہ وہ سارے رضا تھی جو قریبی رشتے دار ہیں سارے کے سارے ٹھیک ہے اما آتی ہیں جہزاد آتی ہیں پھر بیبیاں آتی ہیں پوتیاں آتی ہیں بہو آتی ہیں یہ سارے کے سارے شرافت کی وجہ سے ہارا ہیں اور رضاعت کی وجہ سے کوئی رضائی بہن بھائی تو وزار پینے سے حرام ہوتی ہے تو اس صورت میں کہ آدمی عورت کو نکھاننے دے دے اور اسی طرح اس کی اور جو عورت کا پہلا شوہر تھا اس کی کوئی بیٹی تھی کسی اور بیوی سے اس کو نکامنے دے دے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے کیونکہ یہاں نہ تو یہاں سے فراہم ہے اور نہیں یہاں سے رضاعت کا فارمولہ جاری ہو رہا ہے زُفرُ <رحمة> امام رضحمت فرماتے کیونکہ یہ جائز نہیں ہے انسان اس طرح کو جمع نہیں کر سکتا وجہ یہ ہے جس طرح شوہر کی وہ بیٹی جو اس کی کسی اور عورت سے صبر کر لیا جائے تو اس کی لیے جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی بیوی سے بات سیکھ لی ہے لیکن آگے دیگر احناب عما اللہ کا جوانی یہ حضرت دے رہے ہیں کہ جو ضابطہ امام قدو نے بیان کیا ہے وہ دونوں طرف سے فرض کرنے سے ہوتا ہے ایک طرف سے فرض کرنے سے نہیں ہوتا آپ نے جو پہلے شوہر کی جو کسی اور عورت سے بیٹی تھی اس کو تو مر تصور کر لیا اس کا واقعی اس عورت سے جو شوہر کی بیوی ہے اس سے نکاح نہیں ہوگا لیکن اگر اس عورت کو ہم مزر تصور کریں کہ اس عورت کو جب مر تصور کریں تو اس کا نکاح اس بیٹی سے جائز ہوگا جو شوہر کی پہلی بیوی سے ہے تو جب آپ نے اس فارمولے کو اپنانا ہے زفر کو اجلاس دیا جا رہا ہے رحمت اللہ علیہ کو تو دونوں طرف سے تصور کیا جائے گا ایک طرف سے نہیں جی ہاں تو جب دونوں طرف سے ہم اس کو تصور کرتے ہیں مزر اور محنت بنا کر تو اس میں یہ خرابی لازم نہیں آتی نہ یہ شرارت والی میری <تصفيق> <تصفيق> بار کیا گیا الابی کے باپ کی بیوی لہوسف پر کہاں اداکر کچھ بھی ہا رہی ہے اگر اس کو مدد قبر کر لیا جائے، تو اس کا اس، شوہر کی پہلی بیٹی سے لکھا کرنا جائے گا بش کو اہینسا پر اگانی دی جانے دیں اور شک یہ ہے کہ اس کو ہر جانب سے فرق کیا جائے دونوں جانب بہن کو دیکھا جائے اس طرح مثال کے طور پہ جو میں نے مثال دی تھی کہ عورت کو اس کی چچا جات چچی جات بہن کو نکال میں دے تو چچی چچیزات بہن اور عورت دونوں میں سے ہر ایک کو اگر مصدر. اگر چچیزات بہن کو सबूर करेंगे तो वो चेचा भाई बन जाएगा और इनकार करना चाहिए जी हाँ वो चचादार बहन भाई बन जाएंगे और दूसरी तरफ ऐसी सबूर करे फिर भी वो चा बहन भाई कहलाएंगे यहाँ पे भी ऐसे ही है क्यूँकी वो दोनों अजन दिया है वो जो लड़की है वो शोहर की किसी औरत और ये बीबी दूसरी गर्द की تو ان دونوں میں آپ میں ہی کوئی نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کی اجنبی ہے دونوں کو اگر تصفر کیا جائے مگر یا محنت ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں بنتا لہٰذا ایسی دو عورتوں کو یعنی شوہر کے جو ہے وہ پہلی ڈیٹ ہی کسی اور بیوی سے اور شوہر کی وجہ سلاح لے کے دوبارہ آئی کسی اور اس کے دشان کسی خواب کے دوسرے مرد کے دشا میں ان دونوں کو ایک آدمی بجٹ بکت اپنی نشانی جمع کر سکتا ہے آگے دیکھ کے پون جہاں دین مغرا نے سر وہ بتا پیچھے والی بات سمجھنے آگے مسئلہ سمجھنے آ گیا ہے اس کی مثال ایمان کے سمجھاؤں کے ذریعے سے اچھا دیکھیے مثال اس کی بنے گی کہ زید کی ایک بیٹی ہے اسی عورت سے مثال کے طور سے زید کی ایک بیٹی ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ کوٹ ہو چکی ہے مثال کے طور سے اس کے پاس ایک بیٹی ہے زید نے ایک اور شادی کی ایک عورت سے شادی کی پھر اس عورت کو نے طلاق دی دی اس عورت کو طلاق اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس عورت کو جس کو زید نے طلاق دی ہے اس کو اور اس زید کی اس بیٹی کو جو پہلی عورت سے ہے ان دونوں کو ایک ہی آدمی بہت وقت نکاح میں رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا مسئلہ یہ کہ زید کی ایک بیٹی ہے کسی اور عورت سے زید نے دوسری بیوی کی نکاح کیا اب اس دوسری عورت کو بھی تلاش دے دی شادی اور کسی اور سے ہوتی یا نثار کے طور پر عمر سے تو کیا امر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس عورت کو اور زید کی اس بیٹی کو جو کسی اور عورت سے ہے ان دونوں کو نکاح اکٹھا کرنے یا ایسے ہو سکتا ہے ان دونوں کو اپنے نکاح ایک ہی وقت میں رکھ سکتا ہے یہ مسئلہ ہے آپ نے تو ایمان ضبطر رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں زید کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان دور کو بھی کچھ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر زید کی بیٹی کو ہم بیٹا صدر کر لیں تو یہ عورت چونکہ زید کی بیوی رہ چکی ہے تو وہ جب اس کو بیٹا صدر کریں گے تو بیٹے کا اپنی باپ کی منصوبہ کے نکاح چونکہ جائز نہیں ہوتا جب اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا تو ایسی دو عورتوں کو بھی آدمی بحث ہو سکتی تعلیم نہیں رہ سکتا امام کو بیوی کے فارمولی کے مطابق ایمان دور لیان آپ کہتے ہیں کہ ایمان کو دوری کے فالمیلے پہ عمل کرنا ہے تو پورے کا پورا کرو یہ دونوں طرف سے مزر کر مونوں کو استعمال کرو اور آپ کر رہے ہیں کہ زید کی پہلی بیٹی کو مضر تصور کر رہے ہیں اگر شروع کیا جائے زید کی جو یہ دوسری بی جس کو تلاک بیری ہے اس کو مزہ کرے گی کیا اس کا نکاح زائد کی پہلی بیٹی سے جائز ہوگا یا نہیں بالکل ہو جائے گا کیونکہ وہ پہلی بیٹی کو اس, اس کے لیے اجنبیہ ہے جب اجنبیہ ہوں تو یہ ثابت نہیں آ رہا اس لیے ائمہ نہ فرما رہے ہیں ان دو آرپیوں کو آگے اپنی دشا میں رکھ سکتا ہے اب فرمائیے سمجھ میں آئے کہ نیت یا کوئی اور مثال دوں ومن ذنب إمرأة الحرم حرمت عليه أمه وبندها فقال الشافعي رحمه الله تعالى <تصفيق> الغناء لا يجيب حرمة المصامرة لأنها نعمة فلا تنرض المحظور ولما أن الغطن سبب البلدية بغاثرة البلد حتى يضاق إلى كل ذات منهما كاملا فيسر أصولها <تصفيق> وفرورها بأصوله وفروره آپ اس کا چنا جو ہے شروعات سے ملاقات کر سکتی ہوں میں ویسے مسئلہ دیتا ہوں آپ کو بنا کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ تیسرا انسان نکاح کرتا ہے نکاح کی وجہ سے عورت کے جو ہوتے ہیں اصول و جو ہوتے ہیں وہ مرد پر حرام ہوتے ہیں مرد کے اصول و یعنی عورت پر حرام ہو جاتے ہیں اصول و وو کا مطلب تو آپ کو پتا ہوگا اصول کہتے ہیں آبا اجداد کو کہتے ہیں کو اور پوتوں کو جی اسی طرح اصول میں مائیں اور نانیاں آئیں گی اور بیٹیاں پوتیاں نوازیاں ساری آئیں گی تو جس طرح نگاہ کے ذریعے سے اصول و حرام ہو جاتے ہیں مرد اور دونوں کے ایک دوسرے کے اسی طرح بنا کی وجہ سے بھی مرد عورت کے اصول و ایک دوسرے وے حرام ہو جاتے ہیں جی ہاں اس کا مزید مطالعہ کسی شرح سے جیسی کر لیجیے گا اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں اور یہ ساتھ والے ایسا سوال پوچھتے بھی اور اسی طرح اللہ مسئلہ ہے تو محمد یہ مسئلہ بھی اسی طرح ہے اس کو بھی آپ بہتر یہی ہے کہ اس کو شرح سے مرادہ کر پائیں اس میں جس طرح یہ پہلے بات ذکر ہوئی ہے کہ نکاح کی وجہ سے اصولوں کو حسران ہو جاتے ہیں اسی طرح شہزاد کے ساتھ اگر کسی نے اشتہار کے ساتھ کسی نے کسی کو چھو لیا تو اس سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اصول و فروغ کا حرام ہونا لازم آتا ہے امام و شاط اللہ علیہ اس اختلاف کرتے ہیں اور مختلف لوگ بھی بیان کرتے ہیں وہ آپ دیگر کسوب سے یا شرح سے اس کا کر سکتی ہیں میرا خیال ہے کہ یہاں میرے بیان کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے اگلا مسئلہ دیکھیے الفاظ وجہ آپ کو سمجھ آئیے الفاظ کچھ عجیب سے ہیں مطالعہ لے گا پچھلے مسئلے کی میں نے بات کی لیکن آپ کی طرف سے کوئی ریپلائی نہیں نہ رہا آپ مطالعہ کر دیں گے اس کا انشاء جن. جن. اگلی اگلی او لم اگر کسی شخص نے اپنی بیوی بی بی کو بالکل یعنی بی بی جس نے جدا ہو گیا اس طلاق میں جزا ہویا جس یا رجعی ایک طلاق دی یہ دو طرح کے رجوع کا حق چونکہ حاصل ہوتا ہے سلاق رضو تو بیوی بی کی عزت گزرنے سے پہلے پہلے اس شخص کے لیے بیوی بی کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب جی؟ تک جی؟ عزت نہ گزر جائے اس کی بہن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا باب جی؟ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ انسان اختتام ان نکاح بالکل امام شادی رحمت اللہ فرماتی ہیں کہ اگر طلاق بائنا ہے یا تین طلاقیں ہوئی ہیں تو نکاح بالکلیہ ختم ہو چکا ہے نکاح بالکلیہ ختم ہو چکا ہے عمل کو طلاق کو عمل کا منع یہاں سے طلاق ہے یعنی اس کی ایک پاور تھی تلاق بائنا میں ایک قوت ہے اس کو عمل دیتے ہوئے اس طاقت کا استعمال کرتے ہوئے یہاں سے نکاح بالکل ختم ہو چکا ہے اب عت کے دوران ہی انسان اپنی بیوی کی جہیل سے نکاح کر سکتا ہے یہ امام نامی شاطرانے کا مطلب ہے اناج کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ اناج کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عورت عزت میں ہوتی ہے لن بد وہ مرد کے نکاح میں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عورت کا نام و نقافہ اس عورت کا کچھ خرچہ اس عورت میں رہنے کی جگہ یہ ساری کی ساری چیزیں مرد پر لازم ہوتی ہیں اس طرح نکاح کے اندر ہوتے ہوئے مرد جو ہے وہ عورت کو باہر جانے سے روک سکتا ہے دیگر اقسامات جاری کر سکتا ہے تو عزت کے اندر بھی مرد عورت کو یہ اقدامات جاری کر سکتا ہے اس وجہ سے وہ مرد کے نکاح میں ہوتی ہے عزت میں اس لیے انا فرما اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی عزت گزرتے ہوئے اس عورت کی کسی دوسری لہر سے انسان نکاح نہیں کر سکتا جیسے امام شادی کا مطلب آپ نے بہنا ہوئی یا تین سلاقیں دے دی گئی اور بالکل نکاح ختم ہو گیا اب کے طلاق میں قوت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے اس کو عامل میں لاتے ہوئے یہاں انسان جو وہ اس کی بہن سے دوسری کسی بہن سے نکال کر سکتا ہے لوگ یہ کیا حد جی اسی وجہ سے اگر شوہر نے غرمت کو جانتے ہوئے ملاپ کر لیا تو اس پر حد واجب ہوگی شافر فرما رہی ہے جب تلاش ہو چکی ہے اور تلاش دینے کے بعد اگر کوئی مرد اور ملاپ کر لیتے ہیں تو مراکز ہو گیا دلی ہے ہماری دلیب یہ ہے جی دیکھیے بلنا احناس کی دریل ہماری احناس کے سارے ہی ہماری ہوں مانی شاطر ہمارے بلنا کیونکہ کہ صاحب نے لذا ہی ایسا دکھایا کہ ہمیں ہمارا کہنا پڑ رہا ہے الْأُولَ قَائِمٌ جی تو ذریعے یہ ہے کہ پہلی بیبی کا نثام قائم ہے بعض اماد کی وجہ سے جیسے کہ اور کا نانا نفقہ اس کو گھر سے باہر جانے سے روک لینا جی اور گھر میں رہائش دینا یہ سارے کے سارے احساسات ابھی باقی ہیں اس بیوی قائم ہے ابھی وقت یعنی اس کا عمل ابھی متاثر ہے مؤخر ہے بقی القائد جی اسی وجہ سے نکاح ثانی وغیرہ کی قید باقی ہے بقی القائد کا منع ہے نکاح ثانی اور مرد جی ہے وہ سے لکھا نہیں کر سکتا اس کی جی کتاب الطلاق میں یہ جو کتاب الکھا پڑھ رہے ہیں بعد میں کتاب الطلاق ہے تو کتاب الطلاق میں عدمی وجود حد کا اشارہ ہے یعنی وہاں کتاب وطلاب میں اس مسئلے پر حد واجب نہیں ہوگی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کیا مطلب کہ اگر عزت کے دوران بھی اگر مرد و مرضرت کا ملاق ہو جاتا ہے تو ان سے حد واجب نہیں ہوگی یہ کتاب و طلاب میں اس چیز کی طرف اشارہ دیا گیا ہے وہ ہم آگے پڑھ لیں گے جانتے انشاءاللہ عتدود حق حق حق اور کتاب الفود کی جو عبارت ہے جس مختلف کتاب کتاب کے اندر عنوانات ہیں کتاب الطلاح ہے کتاب النکاح ہے جس کتاب الحدود بھی ہے تو کتاب الحدود میں یہ بات ہے کہ حد واجب ہو جاتی ہے جی اس وجہ سے کہ جو قلت کا مقام ہے حلال مقام کا مرد کے لیے جی وہ ظاہر ہو چکا ہے سلاح کی وجہ سے قطع حق آپ مرد عورت میں بات کرتے ہیں عزت میں تو یہ بنا ثابت ہو جائے گا اس لیے حتبازی ہوگی یہ کتاب کی بات ہے اور جو مسئلہ ہم نے بیان گیا اس میں ملکیت ابھی مرتفع نہیں ہوئی جنہیں ملکیت ابھی باقی ہے عزت میں ہوتے ہوئے عورت ابھی عزت گزار رہی ہے تو مرد کی ملکیت ابھی باقی ہے اس لیے وہ جامع اختین ہو جائے گا اگر وہ عط کے ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کی کسی دوسری بہن سے تو جمعین کا لازم آئے گا اور جمع اختین نے پڑھ لیا گاؤن فصل یہ قرآن کی حرام ہے کی مبارک آئی ہے بات مجھے آگے اگر عبارت دیکھیے میری فاضل کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 330 سے عبارت ہے یہ ادھی مسئلے ولایت سبب المولا اما طب وللمراه انتها لان النكاح ما شرع الا مستند بصنرات مشترطه من المتنافيين والمملوكيه وَلَا اور مالک جو ہے یعنی آقا وہ اپنی باندھی سے نکاح نہ کرے اور اسی طرح عورت یہاں عورت پیشے دہ عورت کوئی سردار عورت جس طرح برد جو ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں سردار ہوتے ہیں ان کے غلام ہوتے ہیں اسی طرح اگر کوئی عورت ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے غلام ہے تو وہ اپنے غلام سے نکاح نہ کرے یہ ان نے اور اس کا بھی سب ملتا ہے کہ عورت کیسی سردار ہاں؟ رضی اللہ عنہ بہت تھی سردار تھی غلام تھے سیم کہ اور ذکر ہوا کہ آقا اپنی گوڈی سے اپنی باندھی سے نکالنا کرے اور اسی طرح کوئی بڑی عورت اپنے حرام سے نکالنا کرے اس لیے کہ نکاح نکاح معاشریاں جسم آواز مشتراک ہے نکاح ایسے سمرات کے ساتھ مشروع ہوا ہے جو ہو جائیں یا بیما گئے مشترک اور مملوکیت یہ مالکیت کے مناسب ہے یعنی دونوں جدے ہیں مالک کہاں مخلوب کہاں اس لیے شرکت کی نکاح کا سمرہ شرکت پر واقع ممتنع ہوگا وقوع شرکت یا نکاح کے سمرے کا واقع ہونا شرکت پر یہ ممتنی ہے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اس کے اندر یہ مطلب ذکر کر دیا ہے کہ آقا جو ہے اپنی باندھی سے نکالنا کرے اور نہ ہی بڑی مالدار عورت جو اپنے اور کسی غلام سے نکالنا کرے وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ مالکیت اور ملوکیت دو جدیں ہیں مناسب چیزیں ہیں دوسرے کی اگر نکاح ہو جائے گا تو دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق لازم ہو جائیں گے جتنا حق مالک مملوک پر ہے باندھی پر ہے اتنا ہی حق باندھی کا اپنے آقا پر بھی ہوگا حقوق کے لئے بھی نہیں اور اسی طرح جس طرح ایک سجیتا ایک بڑی عورت کا حق اپنے غلام پر ہے اسی طرح جب وہ غلام اس کا شوہر بن جائے گا تو غلام کا حق بھی اس عورت پر ہو جائے گا تو یہاں پہ مالکیت اور نمول دونوں میں کوئی امتیاز نہیں رہے گا پھر یہ کہے گا یہ کام کر مطلب عورت مالدار ہوئے گی یہ کام پر ہوئے گا سر غلام ہی ذرا شوہر اسی طرح اگر آقا اپنی باندھی سے نکاح کرنے کا ہے اسے کہے گا چلو گھر کی صفائی کر لو کہ اچھا میں تری بیوکر اور رکھ دیں خود صفائی کرے تو یہاں زندگی کے معاملات بگڑنے کا خدشہ ہے زندگی کے معاملات خراب ہونے کا خدشہ ہے اس وجہ سے کہا کہ آقا اپنی باندھی سے اور بڑی ماتا عورت اپنے غلام سے نکاح نہ کرے کیونکہ نکاح میں جو فوائد ہوتے ہیں نکاح کرنے میں جو سمراٹ ہوتے ہیں جو قدرت نے جو جو کے درمیان میں جو فوائد رکھے ہیں وہ پھر حاصل نہیں ہو سکتے پھر تو لڑائی جھگڑا ہی بنا رہے گا گھر پورا لڑائی جھگڑے کا ہوا بن جائے گا اس وجہ سے ان کو منا کرنا ہے کہ یہ اس قسم کے سنت سے واپس آگے دیکھیے اگلا مسئلہ جی مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے آگے دیکھیے نبی نقل <سؤال> کی تھا ع بارت کو کتاب سے نکاح کرنا جائز ہے اللہ تعالیٰ کے اس پرمان کی وجہ سے وہ عورتیں وہ پاک دامن عورتیں جس کو کتاب ادا کی گئی اس فرمان کی وجہ سے قبل کتابیہ آزاد اور کوئی فرق نہیں ہے اس, بنا پر اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے علامہ صاحب نے عبارت کو ختم کر دیا اور اس میں پتہ چلا کہ کتابی اس شخص کو بولتے ہیں جو کسی بھی ندی پر ایمان رکھتا ہو اور قدرت ماویہ یعنی آسمانی کتابیں سوراخ ان میں کسی پر ایمان رکھتا ہو کسی کو ماننے والا ہو اور جن پیغمبر یہ, یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان بھی رکھتا ہوں جس کو کتابی کہا جائے گا تو کتابیوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور حلال ہے کیونکہ واجب قرآن میں آجا مدن لبین ابو کتاب ان سے نکاح کر سکتے ستیہ کو کتاب دی مطلب دیکھیے کالا تقریب میں جیسا کہ مجوسی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اس لیے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجوس کی عورتوں سے نکاح کرنے اور ان کا ضریعہ کھانے کے علاوہ باقی چیزوں میں ان کے ساتھ اہل کساب جیسا برتاؤ کرو سنگن سننا کا اہل کتاب یعنی ربش رکھو طریقہ اختیار کرو سنوں کا مطلب ہوتا ہے کہ طریقہ اختیار کرو دیکھیے فطفہ کے جو مسائل ہوتے ہیں سوال ہوا ہے کہ آج کے زمانے میں رات کا جو فرق رکھتے ہیں کہ اعلیٰ حسین و رسب والے کری رات کی عورت سے نکاح کرنا معاوض سمجھے کس بدیث سمجھ ہے یاگرا نام ہی اس چیز کا ہے جو پرانو حدیث سے جو مسئلہ سمجھ میں آ جائے اس کو فکا کہا جاتا ہے یہ صفا جو لکھی گئی ہے کتاب ساری کی ساری پرانو حدیث کے مسائل کو عہد کیا گیا ہے اس میں اپنی کوئی چیز نہیں جستا یہ بات ہے کہ برابری بہرحال ضروری ہے نکاح کے اندر جی اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک نائی ذات کی جو ہے وہ نائی ذات کا جو بندہ ہے وہ کسی بڑے گھرانے یا بڑی ذات والے سے نکاح کرے لوگ اس کو ایپ سمجھتے ہیں مایوس سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یا اسی طرح موچی ہے جو ذات کا ٹھیک ہے اور وہ کسی بڑی برادری سے جو ہے وہ نکاح کر لے تو اس میں لوگ مایوس سمجھیں گے لوگ تانے جائیں گے پوری زندگی عورت کی دھارا میں گزر جائے گی سنتے سنتے ایسے ہوتا ہے بالکل یہ برابری کا بہرحال خیال رکھا جاتا ہے ہاں ایک بات ہے ایک بات ہے نے لکھی ہے کہ اگر نیچ ذات کا بندہ ہو لیکن اگر وہ عالم ہو عالم ہو کیونکہ عالم کے علم نے اس کو اٹھا دیا ہے اس کو غلط مرتبہ بنا دیا ہے تو پھر جتنی بھی مرضی بڑی برادری کی نہ ہو اعلیٰ حسب نسب کی نہ ہو نکاح کا جائز ہوتا ہے جی ہاں اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی سیدہ عورت ہو سیدہ صحیح معلوم اس لیے سیدہ ہے تو اس کا نکاح کسی سید جرانے میں ہونا چاہیے لیکن اگر کسی سیدہ عورت کا نکاح کسی عالم سے ہو جائے تو یہ بہادر برادری ہو جائے گی کیونکہ علیہ آل اللہ مرف المبیا کیونکہ میں سید سب سے پہلے ہیں اور جس چیزیں وارث ہوتے ہیں انبیاء اندیا سے جیسی فیزکر کہلائے داخلہ عالم سے لکھا جائز ہوتا ہے چاہے پہ کمال ہو چاہے علم آدمی ہو تو پھر یہ فرق نہیں دیکھا جاتا لیکن اگر ویسے ہی کوئی آدمی ہے پھر یہ فرق بہرحال رکھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے تو, ہو. <laughs> تو بات ہو رہی تھی مجلس عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور مجلوس کی عورتوں سے نکاح کرنے اور ان کا کھانے کے علاوہ باقی معاملات لین دین کوئی اس طرح کے معاملے ہوں وہ کر سکتے ہیں لیکن ایک تو ان کا جدیح کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح نہیں کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نے منع فرما دیا ہے باقی ان شاء اللہ اسی سطح نمبر تیس اگر